چاہے یہ عبادت زکات کی صورت میں ہو صدات اور خیرات کی صورت میں ہو چاہے یہ عبادت حج کی صورت میں ہو عبادتوں کی یہی قسمیں ہیں کچھ جانی عبادتیں ہیں بدنی عبادتیں ہیں اور کچھ مالی عبادتیں ہیں بدنی عبادتیں ہیں نمازے روزے حج اور مالی عبادت ہے صدقہ خیرات اور زکات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 صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت ان کی نبوت ان کی رسالت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جا اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے تب بھی عبادت کا کچھ فائدہ ہے اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت و امامت میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے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 بنیاد کی ہے جتنی اونچی عمارت کھڑی کر دی جائے اگر اس کی بنیاد درست نہیں ہے تو عمارت کبھی بھی سلامت رہ سکتی کسی وقت نکر جائے اسی طرح جتنی بھی عبادتوں کی عمارت کھڑی کر لی جائے اگر عتیدہ درست نہیں ہے تو اس عمارت کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے آئے گا اسی چیز کی طرف اللہ رب العزت نے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 لہدار گمبا کا لیا ملون اگر یہ اٹھارہ کے اٹھارہ نبی اپنے اونچے مقام کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں شیر کا انتخاب کر, کر لیتا تو, تو ان کی نبوتیں بھی ختم ہو جاتی ان کی نبوتیں بھی باقی چوبیس کے بارے میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کا نام لے کر سرور کائرات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا رہا ہے لیکن اشرق تو لڑیا بے فل عمل ہو اگر ہم بھی شرک کرتے ہیں تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع کر دیے جاتے اگر محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کفیت ہے تو باقی کون ہے کہ وہ جو جی چاہے کرے اس کی باتیں اور لوگ کیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی کوئی بات نہیں اور پنجواز تو پڑھتا ہے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 دیکھے متوق اللہ نے کہا کہ شرک کے ساتھ یہ ساری چیزیں ان کو کوئی بھی فائدہ پہنچا سکتی ما واہ جہدم وبے سل وسیف ان کا ٹھکانا جہدم ہے اور بہت بڑا ٹھکانہ اس لیے دوستو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی باتیں یہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول ہوگی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 کل ختم جمعہ میں بھی ہوگی کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کا ختم جمعہ انشاءاللہ توحید کے بلوان پر ہی ہے جو دو جمعوں سے ختم کے موضوع چل رہا ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ کے بارے میں باقی گفتگو اسی طرح چار رکات ترابی کے بعد تسلسل کے ساتھ ہوگی جب تک یہ مسئلہ انشاءاللہ پوری طرح میں سمجھا نہیں لوں گا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 زمین اس طرح تپ رہی ہوگی جس طرح کڑائے میں ابلتا ہوا تیز کھولتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا لوگ مادر داد بڑھانا اس کھلے میدان میں تپتی ہوئی زمین کے اوپر ننگے سورج کے نیچے کھڑے ہوں گے کوئی پایادار درخت نہیں ہوگا کوئی ان کو گرمی سے بچانے والی چیز نہ ہوگی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 اتنا پسینا نکلے گا کہ ہو ایک آدمی جسم سے نکلنے والا پسی نا اس دن کی سختیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے اتنا پورب حکم انلزلہ تذات شی الم اے گو اس دن کی گرمی سے ڈرو جس دن کی گرمی انتہائی تختی سخت ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیچھے ان کے پل جو ہم نے ہم رہا جن آنکھوں کے پیٹ میں بچے ہوں گے یا جن جانوروں کے پیٹ میں بچے ہوں گے اس گرمی شدت سے پیٹ سے بچے گر جائیں گے لوگ گر رہے ہوں گے گر رہے ہوں گے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 گرمی کو برداشت کیا اللہ رب العزت اس کو ماسٹر کے میدان کی گرمی میں اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عہدے توسر کا پیالہ پلائے گا آپ نے احساس فرمایا جس نے میرے ہاتھ سے عہدے توسر کے پانی کا ایک پیالہ پی لیا پچاس ہزار سال تک اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک کے وہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا جنت میں جائے گا پھر جنات جنت من تجری انتہار ہر طرف چشمے نہریں ہوں گی پھر انسان کو پیاس اور اس کی شدت کے حال نہ کرے گی اس لیے لوگوں آج کے روزے کو اللہ کی رضا کے لیے اس طرح رکھو جس طرح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 کوئی برا کلمہ کوئی بری بات کوئی گندی بات کوئی جھوٹ کی بات کوئی غیبت کی بات کوئی سکوے کی بات بلکہ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے تو کہے فال یا پل امر ان کہ بھائی تو مجھ سے جھگڑتا ہے میں نہیں جھگڑتا کیونکہ میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اسی لیے امام کائنات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 کہ حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیتا ہے اور حرام کو نہیں چھوڑتا پھر تمہیں میں چھوٹتا ہو گیا جب روزہ رکھ کر حلال چیزوں کو ترک کیا ہے تو حرام چیزوں کو بلولا ترک کرتا لگا اس لیے اگر کوئی روزہ رکھ کر گانے سنتا رہتا ہے اور ریڈیو سنتا رہتا ہے شطرجی کھیلتا رہتا ہے گیت سنتا رہتا ہے فضول قصے اور کہانیاں پڑھتا رہتا ہے اس آدمی کا کوئی روزہ نہیں روزہ کس ہے روزہ رکھ کے عرش والے کی اتاری بھی کلام کو پڑھتا ہے اللہ کے کلام وزیز کی تلاوت کرتا ہے ذکر از کار کرتا ہے دکان پہ بیٹھا ہوا ہے گاہک نہیں ہے قرآن کھولنے بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ دکان میں برکت فرمائے گا زندگی میں برکت فرمائے گا لیکن اگر مصروفیت ایسی ہے کہ آدمی قرآن شریف کھول کے دکان پہ تجارت پہ ملازمت پہ کارخانے میں صنعت میں حرفت میں تجارت میں ذراعت میں قرآن کھول کے نہیں بیٹھ سکتا کیا کرے اپنی زبان سے وہ دعائیں پڑھتا رہے جو اس کو یاد ہے وہ ذکر کرتا رہے جو اس کو یاد ہے اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سارے ذکروں کا سردار ذکر کون کا ہے لا الاحا بس لا الہ یہ سارے ذکروں کا ہے یہ پڑھ کرے لا الہ لا الہ اگر یہ پڑھ کے پھر پڑھ کرے اس اللہ اب اللہ میرے آخا نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ دن میں سو مرتبہ اب اللہ پڑھتا ہے کتنی مرتبہ سو مرتبہ فرمایا اگر اس کے گنا ساری کائنات کے سمندروں کے پانیوں کے اوپر نمودار ہونے والی جادوں سے بھی زیادہ ہو اللہ اس کے سارے گناہوں کو فرما دیتا ہوں سوا استخص استخص یا ایک اور ذکر ہے جبھی یہ کائنات نے فرمایا یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے فرمایا سلیم اثا نے خفیف اطا نے فلمیزانے حبی بطان ہے کہ رحمانے لوگوں سنو دو کلنے ہیں جو زبان پر بڑے حلقے ہیں زبان پر بڑے حلقے ہیں لیکن قیامت کے دن تضا اراضوں میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا اللہ کو بڑے پسند ہے اللہ کو بڑے پسند ہے کیا ہے سبحان اللہ باب دہی سبحان اللہ ہے. یہ دو کرنے نبی پاک نے فرمایا جب مومن ایک مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ ہے وبے سبحان اللہ عظیم فرمایا اللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے جنت میں اس کے باغ میں ایک درخت لگا دیتا ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ہزار مرتبہ دل میں پڑھ لوں آپ نے فرمایا اللہ تیرے باغ میں ہزار درخت لگا دے گا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 سبحان اللہ ہے وبح ہمدی سبحان اللہ عظیم سبحان اللہ ہے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ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 ہم آپ کی بات کو غلط نہیں کہتے لیکن ہم نے اپنے باپ دادے کا تو ایسے نہیں کرتے ہوئے پایا کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بات سچی اور ہمارے باپ دادا جاہل تھے وہ میرے ساتھ قرآن کھول کے پڑھو قرآن کہتا کی کاحم تالو علامہ انزل میں اللہ رسول ہس بڑا نو بجن والے ہی آباد جب لوگوں کو کہا جاتا ہے اے ہو کس کی طرف آؤ اللہ کے قرآن کی طرف محمد کے فرمان کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا لفظی تجمہ یاد رکھنا اضافی الحق جب انہیں کہا جاتا ہے تعالو اس کی طرف جو رب نے آسمان سے ناگر کیا اس کی طرف آؤ میں الم رسول اس کی طرف جو رسول تمہیں دیتا کہا جواب میں کہتے ہیں موا ہمیں کافی ہے نا بجٹ کا الے جس پر ہم نے اپنے باب بادے کو پایا قرآن کہتا ہے اب الکانا آب آؤ لا یا تجول شیل ملا یا اے میرے نبی ان کو پوچھو کہ کیا تمہارے بام دادا پہ نہیں اترتی تھی کن کو کن کے مقابلے میں رکھتے آج میں سمجھتا ہوں کہ امت کی گمراہی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے بے شمان لوگ مجھ کو ملتے ایک میرا اپنا ساتھی واقعہ ایک بڑا نیک آدمی گزرا اور دیدار یہ ہے کہ بےبیر آدمی دیار آدمی اتنی اتنی بڑی داری حج کیا ہوا ہے دیکھ بھلا مس پہلے اہل بھیسوں سے بڑی نفرت کرتا تھا کہنا کیا یہ مکھیا اور رہتے ہیں ماض اور جو بھی آدر کیا کھا پاتے ہیں، شور کر دیتے یہ کہتا تھا اللہ کی قدرت کے حج کے لیے چلا گیا مدینہ طیبہ میں پہنچا کعبے میں پہنچا دیکھا کہ سارے لوگ رفائی دین کرتے آمین کی آواز سے کعبے کا سینڈ بھی گھونستا ہے اب پریشان ہو گیا آدمی دیکھتا واپس آیا مجھ کو ملا کہہ کینڈا جی یہ مسئلہ کیا ہے میں کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب امام امامزال کہے تم اونچی آواز سے آمین کہ اس لیے کہ جس کی عامل فرشتوں کی عمین سے مل گئی اللہ نے اس کے سارے گروں کو آف کروا دیے ایک عمین کی وجہ سے ساری کائنات کے جتنے بندے کے گرو ہیں ہو جاتے ہیں اس کے سوا اور کیا چاہیے میں نے کہا صحابہ سے یہ مرویز کہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک کے پیچھے آپ نماز پڑھتے تھے اتنی بلند سے عامی کہتے تھے کہ مسجد اور کے اندر گوج پیدا ہو جاتی تھی میری رابی رہ گیا رفائی جدید کا مسئلہ رفائی جدید کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کو چاروں خلفا نے روایت کیا صدیق اکبر نے فاروق آزم نے عثمان نے علیت القضا نے رضوان اللہ علیہ یہ چاروں خلیفے ہیں نبی کے ان کے علاوہ چھ اور آدمی جن کا انو لے کے نبی نے ان کو جنت کی نشارت دی ہے طلاح حضرت زبیر حضرت عبد الرحمان ابلاؤ حضرت سعد ابن ابی وقات اور حضرت سعید ابتلاف اور حضرت ابو عبیدہ ابن چرو رضی اللہ تعالی الح یہ دس چار دو اور یہ چھ کتنے ہوں گے یہ وہ دس ہے جن کو اشرا مبشرہ کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دروب لے کر دس کے دس کو جدت کی بشارت دی ان دس کے دس نے روایت کیا ہے دس کے دس نے کہ ہم نے نبی کے پیچھے روایت پڑھی دیکھا حضور رکو کرتے ہوئے بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے ریفائنجمینٹ کرتے تھے رکو سے سر اٹھا کے بھی رفائنجمینٹ کرتے تھے دس صحابہ نے روایت کیے اور حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر نے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ میں نے نبی کے خدمت میں ساری زندگی حاضری دی آخری وقت تک نبی کے پیچھے رواج پڑے میں نے کہا نبی کائرات اپنی وفات کے دل تک رفائی کرتے رہے اپنی وفات کے اور بولو بھائی اپنی وفات کے دل تک رفائی در کرتے اب پریشان ہو گیا کیا لینا جی پھر تو لازمی کرنی چاہیے میرے کا بالکل لازمی کرنی چاہیے کیا لینا جی واجب ہے امیرکا جی واجب ہے اب چلا گیا اب ذرا دیکھو کس طرح شیقان محکتا ہے چلا گیا کہہ لگا جی یہ مسئلہ میں نے پہلے نہیں سنتا حدیث دکھائی میں نے حدیث پڑھنے کے بعد بڑا پریشان ہو گیا چار پانچ دن کے بعد مجھ کو ملا میں مسجد میں بیٹھا ہوں سچا واقعہ آپ کو اپنا ساتھ ہی بتاتا کیا لگا جی میں ایک بڑے بزرگ آدمی کا مریض فوت ہو گئے ایک آدمی کے ماقعی ایک آدمی کے نام نہیں میں لے کر کرن جی میں نے ان کے پیچھے بیس سال پچیس سال نماز پڑھی ہے ویسو سے محبت بھی بڑی کرتے تھے میں نے کہا اچھا پھر کہنا وہ تو رفائی نہیں کرتے تھے میں نے کہا اچھا پھر اب کیا کریں کرن را جی اگر یہ حدیث ہوتی تو وہ نہ کرتے اللہ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ میں گھر کے لے آیا ہوں کوئی ماشاءاللہ کا ضابطہ تو نہیں ہے کہ صبح سورے رات کو پوچھ لیتا سویرے دیا جاتا آ گیا ایسی بات تو نہیں ہے یہ تو حدیث کی کتاب میرے نے کو کھول کے دکھائی ہے اس کے اندر لکھا جو دنیا کے کسی مولوی کو کہہ کہ اس حدیث کی کتاب کا انکار کر کے دکھایا بخاری شریف کے اندر مسلم شریف کے اندر پھر پریشان آ گیا پھر چلا گیا پھر دوسرے دن آیا کہنا جی وہ مولوی صاحب پھر گبرائی مر گئے ان نے ایک آدمی سے اللہ اکبر میں نے پھر اس کو قرآن نکال کے دکھایا میں نے کہا قرآن کہتا ہے رحم اللہ نے بھرتی کی نعوذ باللہ نہوز ہو مطلب کیا ہوا زبان سے کہتے ہیں رسول سب سے بڑا لیکن ابل سے رسول کا بڑا ماننے کے لیے تیار ہے یہ بیماری بالکل اسی طرح کی بیماری جس طرح کی بیماری ان لوگوں کو لگی جو ہم سے کہتے ہیں اللہ ایک ہے لیکن کہتے ہیں یہ کہ بزرگ ایسے ہی دونوں دو بزرگوں کے درمیان مطلب کا فرق آ گیا میں کہاں کرتا ہوں انہوں نے اللہ کی ذات کے سامنے بزرگ کھڑے کر دیے تم نے رسول اللہ کی ذات کے سامنے بزرگ کھڑے کر دیے اور یہ ایس کہاں کا یہ ہے سامنے کائروں کے طرف اکیلو سامنے اکیلا ایک طرف ساری کائنات کی بات کو دیکھ دیا جائے گا محبت کی بات پہ آؤ کے نہیں آگے دیا جائے گا صلی اللہ ہو یہ ہے مسلک سچا قرآن کا مطلب قرآن نے جو مطلب بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ساری کائنات غلطی کر سکتی ہے رسول اللہ سے غلطی ہو سکتی عقیدہ اپنا درست کرو اور عقیدہ کیا ہے کہ رسول کے مقابلے میں کسی کی بات چل سکتی کشکو ییðan kah filt